تو برابر ہو گئے اب تعین ایسے ہوگا کہ جب اپ یحییے کے بارے میں کہتے ہیں یہ مہاربی ہے تو آپ ان کے استادوں میں کس کو دکھائیں داود ابن نبی کو داود ابن نبی نکال اچھا بس اس کے ساتھ جو دوسرا آپ کہتے ہیں اپ وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم نے دلیل پیش کر ہم تو کہتے ہیں اپ نے ایک روایت پڑھی اس روایت میں تعین کرنا آپ کا کام ہے ہم نے کہا آپ کہتے ہیں یحییہ ہے دوسرا ہے عبد الرحمان ہم نے ہم نے کہا تیسرا بھاربی بھی, بھی کہتا ہے ہم نے یہ کہا کہ تین ہیں ابو کے استادوں میں تین بھار ہیں اب آپ ہمیں یہ بتلا دیں کون سا ہے اب ہم نے اور اس کا پتہ کیسے لگے گا داود بن ابھی ہند سے داؤد بن ابھی ہند آپ دکھائیں ان کے تاریخ کو ہم مان لیں گے کہ جب بھی ہو آئے گا پھر آگے اس پر بحث چلے گی اب دیکھیں نا تیسرا مہاربی ہے ابید بن محمد المہربی اور ان کا شاگیر جو ہے ابو قریب تین محربی کا تارکین ہاں ابو قرب کے استادوں میں عبید بن محمد مہاربی سفا نمبر ہے تہتر تہذیب الحزیب یہ لے لے یہ ابو قریب کے استادوں میں آپ نے کہا ابو قریب میں نے جو سوال کیا تھا ابو قریب کے استادوں میں وہ ابو قریب کے شاگردوں میں ہے اور کا استاد یہ بھی اصول کوئی وہ بتائے نا شاگردوں میں کون ہے ابو قریب اس کے تذکرے میں ذرا بتائیں نا محمد ابو قریب وہ تو ٹھیک ہے کون سا ابو قریب اب آپ نے جو بس لایا جوتادوں میں اس کے استادوں میں جب آپ سن لیں تھوڑا سا روایت پیش کی ابو قریب وہ ہے محمد ابن ابو قریب اس کے استادوں میں یہ دیکھیں نا فیصلہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں فیصلہ کر لیتے ٹھیک ہے ابو قریب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے شاگردوں میں جو ابو قریب آیا ہے یہ اور ہے پھر آپ تو ڈبل پھنس گئے ایک آپ نے داود بن ابو ہند کا بتایا ہوگا اور دوسرا ابو قریب کا بتایا ہوگا یہ کون سا ابو وہ قرائب ابو قریب ہم نے متعین کیا متعین کیا ہم نے متعین کیا ابو قریب محمد ابن اللہ ابو قریب ہے محمد عا... بن اللہ ہو جائے نا, आ... عا... جا نا؟ اب ابو قریب جب ایک ہے اسی محمد ابن اللہ ابو قریب کے استادوں میں اب یہ آپ دیکھیں عبید عبید جو ابید کہہ رہی ہے یہ تقریب ہے میرے پاس آپ ابو قریب دوسرا ثابت کریں اس میں ابن حضر نے کہا کہ ابو قریب ایک ہے دو نہیں اب آپ کا یہ حق بنتا ہے حضرت محمد, محمد, محمد آپ تین محاربیوں میں سے ایک کا تعین کریں دائن وہ کون سا ہے تعین کیسے ہوگا جیسے آپ نے مانا داؤد بھی نبی اب دیکھیں نا یہ تو بات طے کرنے کی ہے نا جھگڑا کرنے جس طرح ہم نے کیا کہ مہاربی کے شاگردوں میں ابو قریب کا ذکر اسی طرح ابو قریب کے استادوں میں محاربی یعنی یحیٰ ابن یعلا کا ذکر اچھا ہے ہاں؟ یہ دونوں نے ذکر بتایا نا ہاں؟ اسی طرح اب جو تیسرا آپ بتا رہے ہیں تیسرا اس کے لیے بھی اس محاربی کے شاگردوں میں ابو قریب پھر ابو قریب کے استادوں میں اس کا ذکر ہے یہ ذرا تھوڑا سا آپ کریں نا میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں ہاں. ہاں. دیکھیں جی عبید <laughs> بن محمد المحاربی ان کے شاگرد کون ہے ابو قریب ن محمد ان کے استاد بن گئے کہ نہ بنے ان کا شاگرد کون ہے حضرت ادھر دیکھیں ذرا حضرت جی ذرا ادھر دیکھ لو نا دیکھے نا دیکھو ابو ابید بن محمد کے شاگردوں میں کون ہے وہ کس کا نام ہے ابو قریب کا جب ابو قریب ابید بن محمد کا شاگرد ہوا تو عبید بن محمد کیا بنا کیا بنا پھر آپ ہم سے کیوں مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کے استادوں نے ابو قریب شاگرد ہے جب شاگرد ہے تو استاد تو بن گیا اوبید ارے بھی ابو قریب کا استاد بن گیا اور ابد بھی استاد بن گیا تین ہے محاربی تین اور ابو قریب ہے اکیلا ایک ابھی بات پوری نہیں اب مہاربی ہے تین اور ابو قریب ہے اکیلا ایک ابو قریب اکیلا سب کا شاگرد اور سب اس کے استاد یہاں تعین آپ نے کرنا ہوگا کون سا محاربی ہے اور پھر وہ کیسے پتا لگے گا جیسے آپ نے خود مانا کہ ابو یا اس کے مہاربی کے استادوں میں ہم کیا دکھائیں گے دا ہند جب آپ داؤد بن ابھی ہند دکھا دیں گے ہم مان لیں گے کہ اس کی سند میں یہی محاربی ہے اور پھر اس پر جڑا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کی اس کے متن پر بحث ہوتی ہے یہ ایک علیہ مسئلہ ہے پہلے مہاربی کا تیل کریں وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری ہمارے نزدیک یہاں پر ہے اب ابو محاربی جو ہے ایک یہ ہے دوسرا محاربی ہے ابن ابن محمد زیاد اب یہ دو آ نا محاربی تیسرا بھی آ گیا اچھا جی تیسرا تیسرا ہے جو آپ نے تیسرے کی شیک نکالی ہے اسی پہ میرا اب سوال ہے نا چونکہ بات تیسرے کی آ رہی ہے یہ جو تیسرا ہے ابو قریب کا ذکر ہو اس کا اب ذکر نکالیں تو کوئی بڑی بات نہیں اس کے ذکر میں اس تیسرے کا استاد ہونا ذکر ہو چلیں گے انہوں نے ایک سوال کیا हाँ. ہے انہوں نے یہ دو تو مانے کہ یحییٰ اور عبد الرحمن کے شاگردوں میں کون آتا ہے ابو قریب آپ نے کہا تیسرا ہے जिया, اب عبید کا اس کے تذکرے میں آپ نکالیں کہ وہ اس کا شاگرد ہو اور یہ اس کا استاد ہو تو میں نے پڑھا وان ہو سے اس کا شاگرد ابید محمد کا کون ہے مہاربی کا کہتے ہیں کہ اس کا شاگرد ابو قریب ہے ابو قریب ابید کا شاگرد اور ابید کیا بنا کا کہہ دینا سوال کیا ہے سوال یہ ہے نا آپ کا کا ذکر ہو قرب کا یہی تو ابو قرب کا تو ذکر ہے ابید برے جو دو ہے پہلے جو دو ہے مہاربی میری بال کو ذرا سمجھے میری طرف میں دیکھ رہے جو ابو قریب موجود ہے. ایک بات دوسرا ابو قریب کے استادوں میں یہ دونوں موجود ہیں ابو قریب کے استادوں میں یہ دونوں موجود ہیں آپ جو تیسرا بتا رہے ہیں یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں اس تیسرے کا بھی ذکر ہے وہاں پر آم. جو سن لیں اس کا جواب آپ نے دو کو تو تسلیم کیا نا وہ میں تو میرے پاس یہ تہذیب تہذیب کی جلد نو ہے صفحہ اس کا تین سو پچاسی ابن یا المحاربی دوسرا محمد ابن اللہ یہ جو ابو قریب ہے اس کے استادوں کے اندر یہ یا بنے یا لاموہار بھی آ رہا یہ مجھے دکھا دیں ذرا اور کون سا دیکھو ٹھیک ہے جی ہاں جی آپ نے دو کا تو مانا کہ یحیا اور عبد الرحمان یہ دونوں استاد ہیں کس کے ابو قریب کے دو پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے آپ نے عبید بن محمد کا کہا آپ نے یہ کہا کہ ان کو بھی دکھائیں میں نے آپ کو دکھایا کہ عبید بن محمد کے تذکرے میں یہ ہے کہ عبید بن محمد استاد ہے کس کا ابو قریب کا کیوں وہ ان ہو اس ابید سے روایت کرنے والا کون ہے سنیں حضرت صاحب ذرا سن لیں سن لیں میں نے کتاب آپ کو دے دی آپ ایسے کیا کر رہے ہیں کتاب دے دی میں نے کتاب دے دی دی دے سنیں ذرا ادھر سنیں ادھر دیکھیں نا کتاب بعد میں کھول لینا ایسے پہلے کھول لیں کھول لیں پہلے کھول لی جب شاگرد بن گیا ابو قریب کس کا یحییٰ کا عبد الرحمان کا اور عبید کا یار پہلے گلا کر لو نا پھر اس میں بھی تھوڑی سی نا جو آپ لے مارکیا بنے بس ہمارے نزدیک یہ متعین جو آپ کہتے ہیں متین کو ہم نے متین کر دیا اچھا جی دوسرا ہے عبد الرحمان ابن محمد ابن زیاد اب ہم جو بناتے ہیں یحییٰ ابن یالہ یہ وہ ہے کہ اس یحییٰ ابن یالہ کے شاگردوں میں ابو قریب کا ذکر ہے ایک دوسرا ابو قریب کے استادوں میں بھی اس یحییٰ ابن یالہ کا ذکر ہے اچھا اس کے ساتھ اب تھوڑی سی وضاحت جو میں پہلے سے اب ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کر رہا ہوں وہ جو دوسرا ہے عبد الرحمان جی ابو قریب کے استادوں میں عبد الرحمان کا ذکر نہیں اچھا نہ عبید کا ذکر ہے اور نہ الرحمان کا ذکر کرتے ہیں محاربیدوں میں ابو قریب موجود ہے اور ابو قریبوں قریب کے استادوں میں یہ اللہ جو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہے لیکن جو دوسرا ہے یا ہے وہ موجود نہیں ہے جب وہ موجود نہیں ہے تو یقیناً یہی مراد ہوگا اب جواب لے لیں خاموش کراتے ہیں اے اے باقی باقی باقی باقی باقی باقی باقی یہ تو آپ نے مانا اب میری بات سننے یہ آپ نے مانا کہ یحیا کا شاگرد ہے ابو قریب کا شاگرد ہے ابو قریب عبید کا شاگرد ہے ابو قریب ابو قریب تینوں کا شاگرد ہے اور تینوں اس کے بن گئے استاد بن گئے نا آپ نے کہا ابو قریب ایک ہے زیادہ نہیں ابو قریب کے تین استاد ہیں اب آپ نے ایک اور دلیل بیان کی کہ ان کے اساتذہ میں ان کا نام دکھائیں ابن حضر کہتے ہیں کہ ان کے اساتذہ میں میں نے ان کا نام تو لکھ دیا جن کا تذکرہ آپ نے پڑھا ساتھ لکھا وہ خلق کثیر ابو قریب کربو خاموش خاموش خاموش, خاموش خاموش بخلق خاموش بخلق خاموش ابو صدر صاحب خاموش خاموش خاموش وہ خلق کثیر ابو قریب کے بہت سے استاد ہیں جن کا تذکرہ یہاں نہیں کیا اور عدم ذکر سے نفی ثابت نہیں ہوتی गुण ثابت ہے اصول طے جب یہ تینوں جب آپ یہ تینوں شاگرد ابو قریب اور استاد یہ مان چکے ہیں کہ یہ شاگرد ہے اور جب شاگرد ہے تو استاد کا ہی ہے نا یہ تو طے ہو گیا ہے کہ یہ اساتذہ ہے اور یہ اکیلا شاگرد ہے تین کا یہاں نام نہیں آیا دوسری جگہ پر تو نام آ گیا نا کہ یہ شاگرد ہے اس لیے آپ کی یہ دلیل نہیں بنتی اور یہاں تذکرہ کیوں نہیں کیا ابن حجر نے ابن یہ ہے خلاصہ یا پھر اس بحث کو روکے اصل کتاب آ جائے جس میں ابو قریب کے سارے رساتزہ کا ذکر ہو وہ خلقن کثیر بہت سے استاد ہیں جن کا تذکرہ ابن حجر نے یہاں نہیں کیا جب ابن حجر نے تذکر نہیں کیا ایک استاد کا کیا ہے اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ وہ دو کا شاگرد اب نہ رہا شاگرد وہ تینوں کا ہی ہے آپ پر یہ مہاربی کون سا بس اب جواب, سنے بر, جواب. بر, اب. بات یہ ہے کہ مہاربی جو ہم کہتے ہیں یا ابن اب اس کے شاگرد بھی ابو قریب ہے हुँ. باقی جو دو ہیں ان کے بھی شاگردوں میں نام ہے ابو قریب <تصال> لیکن ابو قریب کون سا ابو قریب اور وہاں اس کی کوئی وضاحت موجود وہاں پر ابو قریب کون سا ہے یہ کوئی وضاحت نہیں اور ابو قریب جو ہم کہتے ہیں وہ ہے محمد ابن اعلیٰ اور اس کے استادوں میں صرف یہ اب دوسرے جو ہیں ابو قریب کے استادوں میں باقی دو نہیں ملتے یہ ایک ملتا ہے تو آخر اس ایک کو باقیوں پر کوئی ترجیح حاصل ہوئی کہ نہ ہوئی ابو قریب ہاں جی ابو خریب کا جیسا بڑی بہترین یہ محمد ابن علا ابو قریب جو ہے ابو قریب کے استادوں میں جو ہم کہتے ہیں وہ صرف ایک موجود ہے باقی دو موجود ذرا میری طرف ادھر ادھر ابو قریب کے استادوں میں صرف ایک موجود ہے وہ جو ہم کہتے ہیں موجود ایک ہے جی ابو قریب کے استادوں میں ابو قریب کے استادوں میں صرف یہ ابن یا کا ذکر ہے یا ابن کا باقی دو کا ذکر موجود نہیں ہے اب اس اعتبار سے باقی دو پر یا ابن یا کو ترجیح حاصل ہے لہٰذا یہ متعین اب آپ کا آگے دوسرا سوال یہ تھا کہ اس محاربی کے استادوں میں داود ابن ابھی ہند کا ذکر نہیں ہے لیکن اس کا جواب اب آپ کی بات میں خود آ گیا کہ ابو قر اس کے بارے میں جواب نے کہہ دیا خلق کثیر تو یہاں اس کے بارے میں بھی آتا ہے محربی کے بارے میں بھی یا کے بارے میں بھی کہ وہ دا اس کے بھی وغیرہ وغیرہ ہم یہ مختلف یہ یہاں پر آ رہے ہیں اب چونکہ دوسروں کا ذکر آ گیا جس طرح آپ کہتے ہیں اب ذکر عدمِ ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے لہٰذا یہ بھی دعوت کی نفی کو مستلزم نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے یحیاء ابن یالہ کو باقیوں پر تردیب بھی حاصل ہو گئی اور دعوت ابن ہند کو بھی گوئیک اس کی نفی ہو سکتے نہیں ہے جواب لے آبا آپ نے اب یہاں ایک اور سوال پیدا کر دیا کہ یہ ابو قریب کون سا ہے آپ کے ذمے اب ایک اور بات آگئی پہلے ابو قریب کا تحیل کریں کہ ابو قریب ایک ہے دو ہے تین ہیں آپ کا سوال تھا نا آپ کے سوال پر سنیں سنیں صاحب ادھر دیکھیں نا اب آپ بھی اچھا پھر آپ کتاب دیکھنا اب آپ نے ایک کہا آپ نے کہا کہ ابو قریب کون سا ہے کون سا کا مطلب کیا ہوتا ہے کئی ابو قریب ہیں آپ کے ذمے ہیں کہ کئی ابو قریب نکالیں نکالے پہلے ہاں اب پھنسے تم چپ کرو پہلے تو یہ میں نے نہیں کہا حضرت صاحب ایسے انصاف کی بات ہے یہ میں نے نہیں کہا آپ کو میرا یقین کیا ہے میرا اعتقاد کیا ہے ابو قرب ایک اور آپ کا ارادہ کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کی رائے کیا ہے ابو قرب کون سا تھا کون سا تھا کا مطلب ہے کئی اب آپ کئی ابو قرب پہلے نکالیں گے پھر مہار بھی نکالیں گے اور آپ کا یہ کہنا خلکن کثیر وغیرہ ہوں حضرت دیکھیں ہم. جی دیکھ. تحزیب الکمال آئے گی جی. وہ تفصیل آئے گی جی. جس میں آپ کو داؤد بن ابھی ہند کا اساتذہ میں نام دکھانا پڑے گا ابن حضر نے کی ہے اس کی تلخیص جہاں مکمل ہے تلخیص نہیں ہے وہاں آپ کو اس کا نام دکھانا پڑے گا نا جیسے ہم سے آپ مانگ سکتے ہیں کہ تم بھی اصل کتاب میں ابو قریب کے اساتذہ میں یحییٰ، عبد الرحمان اور عبید ان تینوں کا تذکرہ دکھا دو اب آپ کے ذمہ دو باتیں ہو گئی ایک آپ نے خود لی ایک میں نے دی پہلے ابو قریب کا تعین کریں کون سا ہے آپ نے کہا کون سا ہے اس کا مطلب ہے کئی اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ایک ہی ہے تو پھر آپ رجوع کریں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے اس لیے پہلے ابو قریب اور پھر محاربی مہاربی کی بحث چلے گی کب تحذیب الکمال اٹھائیں گے جس میں آپ کے ذمہ ہوگا دعود بن ابی ہند کا اور میرے ذمہ کیا ہوگا یحیعہ ربد الرحمن کا عبید کا ان تینوں کا نام ایک کا تو آپ اس میں نکل گیا نا تحذیب میں یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ یہاں ترجیح ہو گئی ہے کیوں اس لیے کہ ابن حجر نے ان کا نام ذکر نہیں کیا اس کتاب میں دوسری میں تو کیا ہے نا اس لیے دو پوائنٹ ہیں آپ کے ذمہ ابو قریب کے بارے میں بتلائیں دوسرا محاربی کا کریں. کس سے تحزیب آپ نے گفتگو نا انتظار نہ کرو جو بول دے تو بتایا کہ اسبوب پہلے ابو قریب کی بات کر رہا ہوں کیا ہے ابو قریب کی جی کے شاگردوں میں جو ابو قریب ہے یہ کون سا میں نے بتا دیا یہ محمد ابن الا یہ ابو قریب ہے ایک ہے کہ کئی ہے یہ محمد ابن الا ابو قریب بتا رہا ہوں محاربی کے شاگردوں میں یہ محمد ابن اللہ یہ ایک ہے صرف ایک ہے یہ ایک ہے اچھا جی اور اس کے استادوں کے اندر میرا سوال پہلے سے موجود ہے میرا سوال کہاں جائے گا مول صاحب اور ذرا تھوڑا سا لفظوں کی بھی تصحیح کر لیں لفظ سوال ہوتا ہے سوال نہیں ہوتا لفظ اساتذہ ہوتا ہے اساتذہ نہیں ہوتا بالکل اچھا جب تو حمان دیکھنے والا محمد کا ابو قریب اس کے استادوں میں یا ابن یا کا ذکر آ رہا ہے دوسروں کا ذکر نہیں آ رہا دوسروں کے ذکر میں جو آپ نے جواب دیا خود آپ کا جواب آپ کے ساتھ مسلط ہو گیا آپ نے کہا غیروں کی نفی نہیں ہوتی جب غیروں کی نفی نہیں ہوتی تو داود ابن ابی ہند کی بھی نفی نہیں ہو دکھاؤ کیوں تم دکھاؤ ابن تم ابید کا ذکر وہ دکھاؤ دوسرا تم دکھاؤ یہ تم دکھاؤ کون دکھائے گا مولوی صاحب ہاں دکھاؤ نا پہلا میں نے سوال کیا ہوا وہ جو تیسرا ہے اس کا ذکر بتاؤ ابو قریب کے استادوں میں دوسرا میں نے جو عبد میں کوئی جواب اس کا نہیں ہے اور اس کا جو جواب آپ نے دیا غیر کا اس غیر کے جواب سے داود والا جواب بھی خود بخود بن گیا اس کے جواب سے داود والا جواب بھی خود بخود بن گیا اور ہم بالکل صاف کہتے ہیں بات سیدھی ہے یہ ہمارے نزدیک قابل ترجیح ہے یہ اور دوسرا جو عبد الرحمان ہے اگر اس کو بھی لیا جائے اس کو لیا جائے اس کو لیا جائے جس کو بھی لیا جائے روایت صحیح ہے جس کو بھی لیا جائے روایت صحیح ہے आ, جس, جس کو بھی لیا جائے روایت صحیح ہے چلیں جی بس اب اچھا جی جناب اب بات بڑی یعنی টেকনিক্যাল پوائنٹ پر چلتی ہوئی سوਣੀ چاہیے سوਣੀ آ ابو قریب کے بارے میں تو واقعی ان سے غلطی ہوئی تھی کہ کون سا ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کئی ہے ہم بولنے نا ٹیکنیکل پوائنٹ پر یہ ایسا جذباتی اور ہنسنا اور گفتگو اس طرح کی کرنا اچھی نہیں ہے یہ بعد میں جب دس دس منٹ ہوتے ہیں اس وقت خاموش یار حضرت حضرت صاحب دیکھے نا ان کو نہ بولنے دیں پھر یہ بھی نہیں بولیں گے کوئی نہیں چاہیں گے یہ بھی وہ بھی سنیں ابو کو خانوش خانوش وہ غلطی ہو گئی تھی مان لیا ہو سکتا ہے مفہوم آپ ادا نہ کر سکے یا میں نہ سمجھ سکا ہے ابو قریب ایک اور یہ بھی آپ نے مان لیا یحیع, عبد الرحمن اور عبید کے شاگردوں میں کون ہے ابو قریب ہے ابو قریب اکیلا ابو قریب شاگرد ہے ان تینوں کا اور تینوں اس کے استاد ہیں یہ تو بات یہاں تک طے ہوگی نا اب آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ان تینوں میں سے ان تینوں کے اساتذہ کا نام ہم نے کہا سن لیں. سن نہیں ان تینوں کے اساتذہ کا نام دکھائے ہم نے کہا یہ کہاں طے ہوگا جب اصل کتاب آئے گی آپ دکھائیں گے داؤدینا کہ عدم سے نفی ثابت نہیں ہوتی لیکن جہاں ذکر ہو وہ تو آپ کو دکھانا پڑے گا نا کہیں تو ذکر ہوگا نا داؤد بن ابھی ہند کا ذکر آپ دکھائیں گے باقی اساتذہ کا ذکر میں دکھاؤں گا آپ نے کہا اب اس کو فیصلہ کرتے ہوئے کہ دونوں میں سے جو بھی ہو دونوں سکھا ہیں یہی بات ہے نا آپ کی دونوں میں سے جو بھی ہو دونوں سکھا ہے میں ثابت کرتا ہوں کہ عبد الرحمان بن محمد تدلیس کرتا تھا اس پر بحث کریں اچھا جی سناخی تشریح اچھا جی اب آپ نے تراز یہ کیا کہ دوسرا جو ہے وہ عبد الرحمان بن محمد المہار بھی وہ وہ تدلیس کرتا تھا آپ نے میرے ذمہ لگایا کہ اس نے کہا دونوں سکھا ہیں لفظ میں میں نے یہ نہیں کہا تھا بات یہ اپنے مقام پر کرچہ ٹھیک ہے میں نے لفظ یہاں سے یہ کہا تھا روایت بارل سئی ہے دونوں باز میں سے کوئی مران لیا جائے ừ, روایت بارل سئی ہے سوال آپ کا ہے تدلیس کا آا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اسی کی یہ دوسری سند हुم. یہ آپ کی یہ کتاب ہے हم. توزیح الکلام جی. یہ شائع شدہ ہے فیصل آباد سے جی جی. یہاں سلیمان ابن حیان ال قال حدسنا داوود بن ابي هند هن ابي نظراتان اسير یہ جو ہے سليمان کتاب سے دکھائیں جی اصل کتاب پیش کریں یہ اصل کتاب پیش کریں اگر اب نہیں ہے یہ دیکھیں اس نے علامہ ابن عبد البر نے علامہ ابن عبد البر نے تمهید صفا 214 کڈو بات تو سمجھیں آپ کے گھر کی کتاب ہے باسر باسر کی اور بات تو سمجھیں اپ کے گھر کی کتاب ہے صفا 214 جلد 5 قلمی چونکہ ان کے پاس وہ کلمی نسخہ موجود ہے ہمارے پاس تو وہ کلمی نسخہ موجود نہیں ہے یہ جو لے ختم اگر ہم ان یا فوٹو اسٹیٹ دکھا دیں آپ اپنی شکست مان لے گئے جہاں وہ فیصلہ رہتے ہیں کوئی دور جگہ نہیں ہے اگر ٹیکنیکل بات کرنی ہے پیارو محبت سے آپ لے آئے ان سے یہ سفا اپنی نسخہ آپ کو اگر وہ نہیں دیتے میں لے کے آؤں میں آپ کو وہ لا دوں گا جب وہ آپ وہ روایت پیش کریں گے اس پر پھر بحث ہوگی یہ نہیں کہ جی مان لیا جی مان لیا کیونکہ اس میں مہاروی کا تعین نہیں سند آپ نے بدل دی نا بدل دی نا جو سند آپ نے بدلی ہے کیا اس کے سارے راوی سکھا ہیں اگر سکھا ہے پھر اس کے متن پر بحث ہوگی سند کو فرمان لیا جائے گا لیکن بات یہاں پھنس جائے گی کہ جو دوسری سند آپ پیش کر رہے ہیں اس سند کی فوٹو اسٹیٹ یا آپ لائیں یا مجھے حکم دے میں لے آؤں گا ٹیلیفون پر منگوا لیں گے وہ فیکس کر دیں گے وہ آ جائے گی پھر بات چلے گی اس پوائنٹ پر اگر یہ کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ متبو بھی ہے جب مکمل موجود ہے جلد نمبر بتلا دیں نہیںروپ کو ہم لا دیں گے آج کا وقت صبح شہر شروع ہو جائے گا رات کو شروع کرو دن بھی شروع حاضر ہے جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یوں نہ صاحب آپ بھی قید آباد کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے میں بھی اسلام آباد کو چھوڑ کر یہاں پنڈی میں بیٹھتا ہوں اسی مسئلے پر بحث چلائیں گے ہم اور ٹیکنیکل پیار سے مزہ اور جب شور شرابا ہو اس میں مزہ نہیں آتا بالکل اچھی بات میں تیار میں بالکل تیار ہوں اس بات پر بھی تیار بالکل بالکل اس بات پر چلے جلد جلد الفاظ کو لکھ لیا جائے تو جلد ہم لے آئیں گے اور لا کے آپ کو دے دیں گے آپ مطالعہ کریں مطالعہ کرنے کے بعد وہ سنر پیش کریں اس پر طریقہ متعین کریں نا طریقہ متعین کرٹ اب اس کا اس میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا نا تسلیم کر لیا ہے یا جواب دینا ہے جواب سنیں اگر دینا ہے جواب کی ہے ہم نے تدلیس کی جرا اگر آپ نے دینا ہے جواب تو مناظرہ شروع اب جواب دیں اس کا اور اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ کی تدلیس والی بات کو ہم نے اس صنعت پر تسلیم کیا اب نئی سنت ہم پیش کرتے ہیں وہ حاصل ہوائی جائے گی تو پھر مناظرہ کل شروع ہوگا ورگا مناظرہ اب پھر شروع ہونے مناظرہ شروع ہے مناظرہ شروع ہے اس تدلیس ہی کا میں نے جواب دیا تھا کہ دوسری صنعت جب آگئی گئی میں تو تدلیس کی بات ختم ہو گئی اچھا اس کا جواب یہ ہے جی آپ نے پہلی سند پر تدلیس کی وجہ سے سنیا جی سر آپ نے تدلیس کی وجہ سے پہلی سند پر جو ہم نے روح کا ذکر کیا ہے آپ نے اس کو مان کر اس روایت کو پیچھے کر لیا اور آپ نے کہا کہ موجود ہے اور اس کا جواب بھی ہو گیا جو آپ کا اعتراض ہے اس کا ہو گیا جب روایت میں راوی اسی راوی کا جب دوسرا کے استاد سے تو تدلیس کا احتراج تدریس کا ابن ابد البرض لکھ رہا ہوں ہمارے ساتھیوں کو اطلاع دیں گے نہ کوئی کیا ہم تو آجی دون کر ابھی ٹیلی فون کر کے آ گئی ہے فوٹو کاپی اب آپ تشریف لیں جی ہاں جیسا دیں گے جس پر سند اور متن جس کی سند اور متن پر بحث شروع ہوگی اس وقت شروع ہوگی تنریف بل نمبر پانچ سفر نمبر دو سو چودہ کی فوٹو کاپی کل میں نسخہ فیصلہ بعد سے منگوا کر دیں گے پھر اس کی سند اور متن پر بحث ہوگی اس وقت تک بحث رک گئی ہے جب تک آگے فوٹو کاپی نہیں آتی نہیں نہیں یہ آگے نہیں لکھا پھر یہ تو پھر پھر ہوتا رہے گا تو یہ تو بات ایک طے ہو گئی نا جتنی عبارت لکھی گئی اس کی سند اور متن پر بحث ہوگی وہ ٹھیک ہے ہوگی نا وہ تو وہ تو بعد میں ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بحث رک گئی ہے یا مناظرہ رک ہے مناظرہ جاری ہے کس ہاں جاری ہے یہ ایک میں دوسری صنعت پیش کر رہا ہوں یہ ایک دوسری صنعت پیش کر رہا ہوں وہی عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی اچھا ہاں یہ ایک دوسری صنعت پیش کر رہا ہوں خاموش بھی